الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله وخير الهداه هدا محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى وعد <تصفيق> <تصفيق> الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا محترم بھائیوں اللہ تبارہ و مطالعہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے اچھے عقیدے کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارہ و مطالعہ ان کو دنیا میں ضرور حکومت دے گا اختیارات دے گا اور ان کا دین نافذ فرمائے گا اور ان کے خوف و ہراس کی فضا کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا اس وقت ہمیں جتنے بھی انتشار کی كیفیت نظر آتی ہے جس قدر پریشانیاں ہیں زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں جدھر بھی جاؤ آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے کوئی بھی کاروبار کر لو درمیان میں رکاوٹیں پریشانیاں اداراتی پریشانیاں یوں لگتا ہے جیسے حکمران اور ان کے ادارے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جہاں جاؤ وہاں رشوتوں کا مطالبہ حلال کام ہو یا ناجائز کام ہو یہ تمام کی تمام پریشانیوں کی بنیاد اللہ کے دین کا نفاذ نہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کا ہے اور ہم بندے بھی اللہ کے ہیں جب اللہ کے بندوں پر اللہ کا دین نافذ ہو جاتا ہے تو ساری زندگی کے سارے شعبے بہترین کام کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا کوشش کو جاری رکھنا اس کے لیے قوت حاصل کرنا اپنے آپ کو منظم کرنا دعوت کو عام کرنا زندگی کے ہر شعبے کے اندر گھس كر دعوت کو عام کرنا ہر آدمی تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے ہم سب پر لازم ہے کہ ایسی تحریک کو اپنایا جائے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں رشتے ناطے رابطے رکھے جائیں اور ایک جسم کی طرح مل کر اس, اس کام کو سب کے سب کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے وعض اللہ الدین آمن امکم عامنصالحات جو یہ دو کام کرنے عقیدہ اور عمل تھیوری اور پریکٹیکل ان کا درست ہو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور یہ موقع دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی حکومت ہوگی اللہ کا دین نافذ ہوگا اور لوگوں کو امن چین سکون کا سانس لینے کی توفیق ملے گی دیکھت یہ دیکھت کام دیکھت ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے یا ہماری اولاد دیکھے گی یہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ طے ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اس کے راستے میں کتنے لوگ کٹ جاتے ہیں کتنے کام آ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا سینکڑوں ہزار ستارے جب کٹتے ہیں تو صبح پھوٹتی ہے ایسے ہی بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی اور ان قربانیوں کے بعد انشاءاللہ اسلام کی صبح ہوگی سورج کا طلوع ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے دور کر کے صبح کا طلوع فرمائے گا اور وہ اسلام کی صبح ہوگی انشاءاللہ اور یہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہو وہ تجارت کر کے چندہ جمع کر کر دیں اور دوسروں کا کام ہو کہ وہ یہ کام کریں نہیں چندوں کی بھی بڑی ضرورت ہے کام کرنے والوں کی بھی بہت ضرورت ہے اپنے مال کے ساتھ بھی اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی جان اور اولاد کے ساتھ بھی ہی کام کرنا چاہیے اور وہ اولاد اور وہ مال اور وہ جان جو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہو جائے اس سے اچھا استعمال ان چیزوں کا اور کوئی نہیں ہے ہر انسان جو آتا ہے اس کو جانا ہے جو آتا ہے اس کو جانا ہے اگر وہ گیا اللہ کے راستے میں تو اس کی زندگی بھی اللہ کے راستے میں اس کی موت بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی کر ان نہ و نسخی ماہیا یا و مماط رب ال ربرارمین کہہ دیجئے میری نماز میرا میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس بات کی فکر بہت کم ہوتی ہے کہ ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں ہو جائے ہم بستر پر مرنا چاہتے ہیں ہم اپنے کاروبار میں اپنے دنیا کے مشغولیات میں مرنا چاہتے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں ساری زندگی ماتھا رگڑ رگڑ کر گزارے ایک طرف ہیں اور صرف ایک لمحے کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے اس کی نیکی اس سب سے زیادہ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آتا ہے کہتا ہے جی اسلم او ام اوقاتل میں مسلمان ہو جاؤں یا کتال کروں آپ کے ساتھ فرمایا دونوں کام ہی کرو پہلے مسلمان بھی ہو جاؤ پھر کتاب بھی کرو کلمہ پڑھا مسلمان ہوا ساتھ ہی مارکے میں چلا گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی اور اس کی موت اللہ کے راستے میں ہو گئی اور بہت تھوڑے عمل کے ساتھ بہت آل آجر پا گیا تو میرے عزیز بھائیوں یہ اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہو جائے اور ہم بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے ہماری اور دیکھیں لیکن ایک وقت آنے والا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسلام کا غلبہ ضرور ہوگا قرآن کی یہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ ہم ایسا ضرور کریں گے احادیث مصطفیٰ اصلاۃ وسلام بھی بتاتی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک زمانہ ضرور آئے گا جس میں پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی سونا نبی داود میں مستدرک حاکم میں سنن ترمزی میں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس وقت تک راتیں اور دن ختم نہیں ہوں گے لا تذهب الیالی ول ہت لے کراجلوں میں نے امتی فرمایا اس وقت تک دن رات کا سسٹم ختم نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک شخص دنیا پر حکومت نہ کر لے یواتیو یو آتے و ابی اسم ہو اسم ابھی اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اس کی ولدیت میری ولدیت کے مطابق ہوگی نام اس کا یا احمد ہوگا یا محمد ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ نام ہیں کچھ نام تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر کرنے کے لیے قرآن کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہیں ننانوے ان میں سے کچھ بناوٹی ہیں اور زیادہ درست ہیں اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنا بنا کر لکھے ہیں تاکہ نبی کو اللہ کے مقابلے کی ذات ثابت کیا جا سکے علیہ السلات وسلام یہ سارے کے سارے نام تقریبا غلط ہیں پانچ سات ایسے ہیں جو ثابت شدہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ نام اس کا نام ہوگا ولدیت اس کی عبداللہ ہوگی اور سورت ترونتی اور میں نام بھی آیا ہے کہا منی من عطرتی من ولد فاطمہ تا مہدی میرے نسل سے ہوگا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور ابو داود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی و منا اہل البیت مہدی ہم اہل بیت سے ہوگا تو ان کا نام بھی سمجھ میں آ ولدیت بھی سمجھ میں آ ان کا نصب نامہ بھی سمجھ میں آ اور فرمایا یم لا قسطن و عدلاً ظلم و جورن پوری زمین کو اس طریقے سے عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا جیسے پہلے اس سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ بھر چکی ہوگی پوری زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ ایسے بھر دے گا جیسے ان کے آنے سے پہلے وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ بھر چکی ہوگی اور ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ میری نسل سے ہوگا یو اللہ فی لیلہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا ایک رات میں اصلاح فرمائے گا کیا مطلب حافظ بن کثیر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی نامی گرامی دین کا عالم بردار نہیں ہوگا مسلمان ہوگا لیکن جس طرح کے یہ جماعتوں کے سربراہان ہیں جو اسلام کو غلب غالب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اس طرح کا معروف اسکالر یا بہت بڑا مسلح اصلاح کرنے والا نہیں ہوگا عام سا مسلمان ہوگا ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح فرما دے گا اس کا منحج اور طریقہ تبدیل ہو جائے گا اور ایک دم وہ ظہور کرے گا وہ کہیں سے نازل نہیں ہوگا ایک دم معروف ہو جائے گا اور اس کے اصل نشانی یہ ہے کہ وہ غالب ہو جائے گا اس کا غلبہ اس کی اصل نشانی ہے آپ کا نام والے بھی لاکھوں لوگ ہیں ولدیت والے بھی ہزاروں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعوادار بھی بہت زیادہ ہوں گے اصل نشانی اس کی یہی ہے کہ وہ دنیا پر غالب ہو جائے گا اور ایک روایت میں مسند احمد اور مستدرک وغیرہ میں ہے فرمایا اجلل جب آتی وہ ماتھے کے بال تھوڑے کم ہوں گے ماتھا زیادہ ظاہر ہوگا ناک اونچی مگر درمیان سے تھوڑی پچکی ہوئی ہوگی اونچی ناک باریک ناک ہوگی اور درمیان سے تھوڑی سی نیچے ہوگی یہ بھی اس کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ایک اور روایت اس کے بارے میں فرمایا کہ یمن کو سب ان اور یا سنین زیادہ روایتیں سات سال کی ہیں وہ سات سال دنیا پر حکومت کرے گا اور عدل کے ساتھ حکومت کرے گا انصاف کرے گا اور ربیع کرام جب دنیا میں عدل قائم ہوتا ہے تو زمین بھی نیچے سے رزق نکال رہی ہوتی ہے آسمان بھی برکات نازل کر رہا ہوتا ہے اس کے زمانے میں لوگوں کو بہت شرابی ملے گی بہت برکات نازل ہوں گی وَلَوْ أَنَّ اگر لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اس سے ڈرنے لگ جائیں زمین سے بھی برکات خارج ہوں آسمان سے بھی نازن ہوں یہ آپ کے جتنے مسائل ہیں اب گیس نہیں مل رہی اب بجلی کی شاٹیج ہے اب یہ ہے وہ ہے یہ سب کے پیچھے اصل بنیاد ہمارے اعمال کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن مِن فوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ اگر اہل کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب کو نافذ کر دیے ہوتے اس پر عمل کر لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے نیچے سے بھی رزق دیتا آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا اور اس کی بڑی واضح مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں پاکستان ساٹھ سال سے قرضوں کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے اسلام کی طرح منہ نہیں کرتے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے سودی سودی قرضے اربوں روپے کے قرضے نوجوانوں کو قرضے آٹھ پرسنٹ سود پر ساری دنیا کو مولوی بھی سود میں پھنسانے پر لگے ہوئے ہیں اور سیاست بھی سود میں پھنسانے پر لگے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ اور قرضوں پر قرضے چڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیشہ سے جنگوں کا مارا اور ہارا ہوا افغانستان اگرچہ ان کا اسلام ہمیں پوری طرح پسند نہیں تھا لیکن جیسا کیسا بھی نافذ کیا تھا چھ سال امن بھی قائم کر کے دکھایا اور قرضے ورضے بھی کوئی نہیں تھے معیشت بھی بہترین تھی اور کوئی قرضہ ورضہ نہیں تھا ان پر روس کے جانے کے بعد افغانستان کا دوسرا جنم تھا زیرو سے دوبارہ کھڑا ہو رہا تھا کچھ نہیں تھا کوئی ادارے نہیں تھے اس کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ جاؤ پورے علاقے میں گھومو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور دروازے کھول کر سو جاؤ آپ کے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ سعودی عرب وہاں پر ہندوستان کے علماء نے حد کرنے پر پابندی لگا دی تھی جائ... ناجائز قرار دے دیا تھا اس لیے کہ جان بچانا زیادہ ضروری ہے نہ جان بچتی تھی نہ مال نہ عزت ڈکیٹ رہتے تھے وہاں پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پوری فوج ساتھ لے کر حج کیا اور لوگوں کو کہا یہ ناجائز نہیں بلکہ ممکن ہے اپنی سیکیورٹی ساتھ لی نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیکیورٹی ساتھ لی تب جا کر کے حج کیا وہاں کچھ نہیں بچ سکتا تھا لیکن ایک اللہ کے بندے نے اٹھ کر تحریک چلائی اور مل ملا کر وہاں سے شرک کے مظاہر کو ختم کیا اور وہاں پر توحید کو نافذ کیا ان کے بھی حالات ان کی غلطیاں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن بنیادی طور پر توحید کے نفاذ کی وجہ سے آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکات دی ہیں کہ زمین بھی رزق نکالتی ہے آسمان سے بھی نادر ہوتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر میٹر بیس بیس لاکھ پچاس لاکھ والی گاڑی لے کر اکیلے چلے جا آپ کو کوئی پرواہ نہیں تو ہمارے تمام مسائل کی وجہ اللہ تعالیٰ سے بیگان کی ہے رب ربعت دل الجلالام کی بات کو نہ ماننا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر اگر اسلام نافذ ہو جاتا ہے بڑی برکات آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسلام نافذ ہوگا اس زمانے میں ایک انگور ایک انار ایک بہت بڑی جماعت کھا لے گی شراب ہو جائے گی سیر ہو جائے گی اور ایک ایک انار ختم نہیں ہوگا ایک انار کو انسان چھ چھ انار اکیلا کھا سکتا ہے لیکن وہاں دسیوں لوگ ایک انار سے سیر ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکات نازل فرمائے گا ایک تو انار بہت دے گا دوسرا ایک ایک انار سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ایک مثال ہے یہی مثال تمام چیزوں کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے متعدد آیات میں متعدد حادیث میں تو فرمایا اس کا نام میرا نام اس کی ولدیت میری ولدیت میری نسل سے ہوگا ماتھا چوڑا ناک اونچی مگر تھوڑی سی درمیان سے پچکی ہوئی سات سال حکومت کرے گا اور پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دے گا اور اچانک اٹھے گا پہلے سے معروف نہیں ہوگا اب ہمارے یہ مسئلہ ہے ہمیں اسلام نافذ کرنے کی تحریک میں شریک ہونا چاہیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے لیکن بعض لوگ آگے بڑھنے کی بجائے جہاد فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی تیاری کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے وہ اس مہدی صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں وہ ایسی ضعیف روایات کو لے کر آتے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایشیا سے ہوگا پھر وہ آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ادھر ادھر کی سگریاں کبریاں ملا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہی ہوگا اور ان کی ان کو سمجھ نہیں آتی ورنہ وہ ثابت کر دیں گے وہ میں ہی ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا کوئی معروف آدمی نہیں ہوگا وہ مجاہد ہوگا غیر معروف ہوگا اچانک اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے گا قیادت کی صلاحیت عطا کر دے گا اسلام کو غالب کرنے کا جذبہ عطا فرما دے گا اور لوگ اس کی بیعت کریں گے بین الرقم نے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں حضرت اسود کے پاس اس کی بیعت ہوگی لوگ اس کی بیعت کریں گے اور وہاں سے وہ نکلے گا اور دنیا کو امن کے ساتھ بھر دے گا سن اناسی میں تقریبا چند منچرے بیٹھے کہا کہ اس نام کا وہ بندہ تلاش کرو تھوڑا ماتھا بھی اس طرح کا دیکھ لو تھوڑی مشابت اس طرح کی دیکھ لی تھوڑا نام دیکھ لیا اور پکڑ کر لے آئے اور وہاں پر بیٹھ کر اس کی بیچ کی اور پکڑ کر مسلمانوں کو قدر کرنا شروع کر دیا حرم پاک میں لوگوں کو गोरियों سے بھوننا شروع کر دیا جنازوں کی شکل میں اسلحہ لے کر آئے کہ یہ میتیں آئی ہیں جنازہ है ہے کفن کے نیچے اسلحہ تھا کابت اللہ کے پاس رکھ کر اسلحہ تانا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا پولیس والوں کو فوج آئی پولیس آئی ان کو ختم کر دیا انہوں نے تو زبانی کلامی مہدی بننے کی کوشش کرنا یا اس طریقے سے جالی قسم کا مہدی کھڑا کر کے انتشار اختلاق اور حرم پاک کی حرمت کو پامال کرنا اس کی قطع اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ احادیث سب درست ہیں اور ایسا ہوگا اور اسلام اس دنیا پر غالب ہوگا وہ دن آنے والا ہے جو. یا یہ کہنا کہ وہ ہمارے والا صاحب تو گم ہو گیا ہے وہ نکلے گا اچانک ایسا بھی نہیں ہے وہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا اور اس کا ظہور اور غلبہ ہی اس کے سچے ہونے کی نشانی ہوگا تو میرے عزیز بھائیو یہ اسلام آنے والا ہے انشاءاللہ یہ غالب ہوگا اور یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ اسلام کی ترقی کے دن ہیں آپ کو ایک طرف کفر کا میڈیا اور اس کی یلگاہ نظر آتی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے فحاشی بڑھ رہی ہے کفر زیادہ بڑھ رہا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کی کون سی حکومت تھی جو اس زمانے کے روس اور اس زمانے کے امریکہ کا مقابلے کے لیے کھڑی ہو سکے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان حکومتیں اپنی ٹیکنالوجی کے حساب سے اپنی افرادی قوت کے حساب سے اپنی ادت و اواط کے حساب سے اپنی تیاری کے حساب سے اللہ کے فضل سے ایک ایک انٹر قوت نہیں بلکہ پینتالیس پینتالیس ملکوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ کیا ہے نا نائنٹیز میں جب ہم حرم پاک جاتے جا کر کے طواف کرتے ایسے وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جب میں حجر اسود کو بوسا دیتا تو میرے ساتھ اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا کوئی اور طواف کرنے والا نہیں ہوتا تھا اگر کوئی ہے تو کہا کے پیچھے سے وہ آ رہا ہے پیچھے ہے وہ لیکن میرے ساتھ کوئی یہ کہے کہ تو پیچھے ہٹ میں نے بھی بوسا دینا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اب اللہ کے فضل سے سارے سال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ کوئی طواف کرنے والا نہیں ہوتا تھا ان کے ملازم طواف کرنا شروع کر دیتے کہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے تو ایسے طواف کے بغیر تو نہیں ہونا چاہیے ان کا کام تھا اگر رش ہو عورتوں کو مردوں سے الگ کرنا اور گڑبڑ کو دیکھنا یہ تمہارا کام ہے اور اگر کوئی طواف کرنے والا نہ ہو تو تم نے خود طواف کرنا ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اب ایسا دن کبھی نہیں آتا اللہ کی طرف سے اسلام کی نشتیاں ہو رہی ہے جہاد فی سب اللہ زور پکڑ رہا ہے آج وہ دن ہیں کہ جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے ہرکل سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شہرت ہو چکی ہے کہ آج یہ को ملک و بن आज کہ آج رومیوں کا بادشاہ اپنے محل پر اپنے تخت پر بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے آج اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں اور آج کے ملک بن الاسفر اوباما اور ان کی کیبنٹ اور ان کی جو سینٹ ہے وہ اجلاس کرتی اور ڈر رہی ہے کانپ رہی ہے کہ یہ لوگ اگر وہاں آ تو ہمارا کیا بنے گا سارا میڈیا مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے پہ لگا ہوا ہے ان میں مایوسیاں پھیلانے پر لگا ہوا ہے اور جو قوم مایوس ہو جاتی ہے وہ تو اوپر بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی جب وہ اپنی ڈھیری ڈھا دیتی ہے گرا دیتی ہے بس بات ختم ہوئی اب کچھ نہیں ہو سکتا تو نوے نوے ہزار سرنڈر ہو جایا کرتی ہے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہماری کوششوں سے رب ربعت جلال اسلام کو ناظد کرے گا ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری اولاد دیکھے گی اور اگر بال فرد ایسا نہ ہوا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دن آنے والا ہے جب اس پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا اس کے بعد حضرت عیصی علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی آئندہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ما علیہ اللہ علوم